درود پاک کی بجائے سود یا سل لکھنا کیسا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس ریٹ پہ کل طیبہ لکھا ہوا ہوں ماشاء اللہ کیا اس میں قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے بالکل چاہیے اچھی بات ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ سہان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ اس نے سواد لکھا اس میں او یا شکا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا جاتا ہے پیارے آپ کا صلی اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ سواد لکھنا یہ اس کا شارٹ فارم ہے بعض سواد لکھتے ہیں بعض سنغم لکھتے ہیں تو درود شریف کے بجائے یہ آدھا سواد یا سنغم لکھنا یہ حرام ہے باہر شریفت کے تیسرے حصے میں بھی لکھا ہے سخت حرام لکھا ہے اس کو فتح رضویہ شریف میں بھی اس کو حرام لکھا ہے تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھے بہتر یہ کہ صلی اللہ تعالی علیہ و علی وسلم یوں لکھے مزید چاہیں تو یوں بھی لکھ سکتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ و, و, و صلو علی وہ سم صلی علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علام محمد